ؤ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تلک آیا تلکی تابل مبین انہ قرآن عربی اللہ تعقلون نہ ہن خلئی کا احسن القصوص و حل القرآن و ان کن تم ان قبل سور حوت کے بعد سور یوسف کو اللہ تعالی نے ذکر کیا ہے اور سورہ یوسف میں اللہ تعالی حضرت یوسف اعلی نبی کی علیہ سلاط وسلام کا واقعہ ذکر کرتے ہیں اور اس واقعے کو اللہ تعالی نے احسن القصص فرمایا ہے کہ یہ بہت ہی بہترین واقعہ ہے یوسف علیہ السلام کے واقعے کو اللہ تعالی نے احسن القصص بہت ہی خوبصورت بیان ہے کہتے اس لیے کہ اس میں انسانی زندگی کے مختلف احوال کا ذکر ہے انسانی زندگی کے مختلف احوال کا ذکر مثلا یوسف علیہ السلام کا بچپن یوسف علیہ السلام کی غلامی یوسف علیہ السلام کے شادی سے قبل کی حالت یوسف علیہ السلاۃ وسلام کی نبوت یوسف علیہ السلاطلام کا مصر کا بادشاہ بننا بائیوں کے ساتھ اختلاف بائیوں کا حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ ظلم و زیادتی تو انسانی زندگی کے مختلف کردار اور مختلف حالات اس میں ہیں اس لیے اس کو احسن القصص فرمایا کہ یہ بہت ہی خوبصورت بیان ہے بعض مفسرین یہ بھی کہتے ہیں کہ چونکہ یوسف علیہ السلام کے واقعے میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مستقبل کی تصویر ہے یوسف علیہ السلام کے واقعے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مستقبل کی تصویر ہے کہ جن جن حالات سے یوسف علیہ السلام گزرے ان تمام حالات سے رسول پاک علیہ السلاۃ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے گزروانا تھا ان کو بھائیوں سے واسطہ پڑا یوسف علیہ السلام اور نبی علیہ سلاۃ والسلام کو اپنے قوم سے واسطہ پڑا وہ بھائیوں کی وجہ سے اپنے علاقے اور شہر سے چلے گئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی برادری اور قوم کی وجہ سے چلے گئے اور بالآخر اللہ تعالی نے یوسف علیہ السلام کو کامیابی دی تو یہ خوشخبری تھی اللہ کے رسول کو کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی کامیابی دے تو حضرت یوسف علیہ سلاد والسلام کے واقعے میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مستقبل کی تصویر ہے اس لیے اس کو احسن القصص کہا گیا کہ یہ بڑا ہی خوبصورت واقعہ ہے پھر اللہ تعال نے ماقبل سورت کے اندر انبیاء کے احوال و حالات ذکر کیے اور انبیاء کرام رام علیہ مسلاط والسلام کے زندگی کے صبر اور تحمل کو ذکر کیا اب اللہ تعالی اس واقعے میں حضرت یوسف علیہ السلاط وسلام اور حضرت یعقوب علیہ سلاط وسلام کے اس عظیم صبر کو ذکر کرتے ہیں کہ وقت کے ان دونوں نبیوں پر کتنی بڑی آزمائش آئی اور کتنا بڑا امتحان آیا یہ زندگی ہے اس میں حالات آتے ہیں کبھی زندگی میں انسان خوش اور مطمئن اور راحت میں نظر آتا ہے اور کبھی زندگی کے دن بڑے مشکلات والے بڑے دکھ والے اور پریشانی والے احوال بھی انسان پر آتے ہیں اور جب انسان پر تکلیف والے احوال آتے ہیں اس میں صبر اللہ کی طرف رجوع اللہ کی رحمت کا امیدوار بننا سورہ یوسف میں اللہ تعالی نے یہ پورا واقعہ تفصیل کے ساتھ اور ان کے صبر کو ان کے تحمل کو ان کے برداشت کو اللہ نے ذکر کیا اس واقعے کا آغاز ایسے ہوتا ہے کہ یوسف علیہ حصلا تو السلام خواب دیکھتے ہیں اور اپنے والد سے کہتے ہیں کہ ابا جان میں نے خواب دیکھا ہے گیارہ ستارے ہیں سورج چاند ہے جو مجھے سجدہ کرتے ہیں خواب کی تعبیر یہ بھی ایک علم ہے جو اللہ تعالی کچھ لوگوں کو عطا کرتے ہیں یہ ایک وہ علم ہے ان کے والد تو پیغمبر تھے وقت کے نبی تھے تو انہوں نے اپنے والد بزرگوار سے اس کو ذکر کیا کہ میں نے اس طرح خواب دیکھا ہے تو حضرت یاقوب علی سلاسلام نے ان سے کہا کہ اے میرے پیارے بیٹے اس کو اپنے بھائیوں کے سامنے بیان نہ کرنا ورنہ وہ آپ کے لیے کوئی ہیلا کریں گے آپ کو کوئی نقصان پہنچے گا ایک بات تو یہ معلوم ہوئی کہ ہر صاحب نعمت سے دنیا میں کچھ لوگ حسد کرتے ہیں جب آپ کو نعمت حاصل ہے صحت کی نعمت حاصل ہے آپ کو اولاد کی نعمت حاصل ہے آپ کو رزق کی وصحت کی نعمت حاصل ہے اللہ تعالیٰ مختلف نعمتیں لوگوں کو دیتے ہیں اب جب یہ نعمت حاصل ہوتی ہے تو کچھ لوگوں کو ہم سے حسد شروع ہو جاتا ہے اور یہ بڑی خطرناک بیماری ہے یعنی اس بیماری کے نتیجے میں اور اس گناہ کے نتیجے میں جو حسد کرنے والا ہوتا ہے وہ جس کے ساتھ حسد کرتا ہے اس کا بھی نقصان کرتا ہے اور اپنا اس سے زیادہ کرتا ہے یہ جو جلے کا جلیسی کا جو مرض ہوتا ہے چرانچیہ کہتے رہا سب سے پہلے شیطان نے آدم علیہ السلام پہ حسد کیا کہ ان کو اتنا بڑا مرتبہ اور ان کو اتنی عزت مل گئی نتیجہ کیا ہوا نتیجہ یہ ہوا کہ آدم علیہ السلام کو امتحان میں تو ڈال دیا اور اپنے آپ کو بہت بڑی شلت میں ہمیشہ کے لیے زہیل ہو گیا شیطان آسمان پر پہلا گناہ حسد شیطان نے کیا زمین پر پہلا گناہ حسد ہوا جب حابیل اور قابیل دو بھائیوں نے جو آدم علیہ السلام کے بیٹے تھے اور انہوں نے حسد کیا تو یہ بڑی خطرناک بیماری ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیسے آگ سو لکڑی کو کھا جاتا ہے اور اس لکڑی کو راک بنا دیتا ہے ایسے ہی حسد مومن کی نیکیوں کو برباد کر دیتا ہے ہم نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں روزہ رکھ رہے ہوتے ہیں ذکر کر رہے ہوتے ہیں ادھر حسد کر رہے ہوتے کہ او ہو یہ عمر بھائی کے پاس اتنی اچھی گھڑی ہے یہ دیکھو بٹن بھی کیسے زبردست کپڑے پہ کڑھائی بھی ہمارے پاس سادے کپڑے ہیں اب جلن شروع ہو جاتی اب یہ نہیں کہ میں کہوں یا اللہ یہ نعمت میں نہیں یہ اللہ اس سے لے لے مجھے ملے نہ ملے اس کے بعد نہیں ہونی چاہیے یہ کیوں مسکرا رہے یہ کیوں ہنس رہے ہیں یہ کیوں خوش ہے ان کا کاروبار کیوں چل رہا ہے یہ جو حسد ہوتا ہے یہ ہمیں برباد کرتا ہے اب یہاں یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے یوسف علیہ السلام سے حسد کی یوسف علیہ السلام کو امتحان میں ڈالا اور اپنے آپ کو ہمیشہ کے لیے بدنام کر دیا قیامت تک ان کے تذکرے ہوں گے کہ دیکھو انہوں نے ایسا برا کیا تھا یوسف علیہ السلام تو بالآخر اس امتحان سے نکل گئے اللہ نے ان کو عزت دے دی وہ کامیاب ہو گئے اور آگے چل کر آئے گا کہ یہ سارے بھائی اکیلے یوسف علیہ السلام کے محتاج ہو گئے اس کے سامنے ہاتھ پھیلایا آگے واقعہ آئے گا کہ ہم کو صدقہ دے دو تو حسد اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اپنی نعمتوں پر انسان کو اترانا نہیں چاہیے اس کا زیادہ اظہار نہیں کرنا چاہیے اس لیے کہ بعض دفعہ انسان سے حسد کرنے والے ہوتے اپنے معاملات کو پردے میں رکھے انسان اپنے معاملات کو پردے میں رکھیں اپنی چیزوں کو پردے میں رکھیں یہ نہ ہو کہ ہر چیز کا اظہار کرے کہ ہاں جی یہ چیز اتنی ہے فلاں چیز اتنی ہے یوں یوں ہے فلاں یوں ہے یہ یو ہے اس لیے کہ ہر صاحب نعمت کے ساتھ کوئی حسد کرنے والا ہوتا ہے تو یوسف علیہ السلام کو ان کے والد بزرگوار نے کہا کہ یہ خواب تو آپ نے دیکھا ہے لیکن یہ اپنے بھائیوں کو مت بتانا لا لات س وہ آپ کے لیے کوئی نقصان کا راستہ بنائیں گے بہرحال انہیں پتہ چل گیا ایک گھر تک اور وہی ہوا کہ وہ بھی نبی کے بیٹے تھے اتنا تو وہ بھی سمجھ رہے تھے کہ بھائی یہ گیارہ ستارے سورج چاند اس کا مطلب تو یہ ہے کہ ہم سب یوسف علیہ السلام کے تابع ہوں گے ان کو کوئی بڑا مرتبہ ملنے والا ہے گیارہ ستارے تو ہم بھائی ہیں اور چاند سورج ماں باپ ہیں ان سب پر یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کوئی مرتبہ دے گا تو اب حسد شروع ہو گیا حسد شروع ہوا بھائیوں نے یوسف علیہ سلاۃسلام کے خلاف کاروائی شروع کی اور اپنے والد کو کہا کہ آپ ہمارے ساتھ یوسف علیہ السلام کو بھیجیں اور یوسف علیہ السلاط والسلام کو ہم لے جائیں گے اور ہم ان کو تفریح کرائیں گے اور ہمارے ساتھ کھیلیں گے کودیں اور پھر یوسف علیہ سلاد و کے ساتھ جو ظلم و زیادتی کی انہیں ایک کنویں میں ڈال دیا اور واپس روتے ہوئے آئے کہ وہ تو ہم سے بھیڑیا کھا گیا یعقوب علیہ سلاد و کو بڑی تکلیف ہوئی تو انہوں نے کیا کہا فصبر جمیل وہ اللہ المستان و علم صبر ایک اچھی بات ہے اور میں اللہ سے مدد طلب کرتا ہوں ان باتوں پر جو باتیں تم بتا رہے ہو میں اللہ تعالی کی مدد مانگتا ہوں اللہ میری مدد کرے اور پھر آگے وہ واقعہ آتا ہے کہ وہ قافلے آیا اور قافلے والوں نے اپنا برتن ڈالا تو اس میں یوسف علیہ یوسفلام نکلا بہرحال یوسف علیہ سلاۃ وسلام کا امتحان شروع ہوتا ہے اور یہاں سے قافلے والے بھائی پہنچ جاتے ہیں کہ وہ یہ تو ہمارا غلام ہے بھاگا ہوا جھوٹ بولتے اور اس کو غلام بنا کے فروخت کر دیتے یوسف علیہ السلام خاموش اس لیے کہ بھائیوں کے ظلم و زیادتی کا پتہ ہوں؟ یعنی حسد کو دیکھیں کہ کتنی خطرناک بیماری ہے کہ بھائی اپنے بھائی کا دشمن بن گیا بھائی اپنے بھائی کو نقصان پہنچا رہا ہے یوسف علیہ السلام و مصر چلے گئے مصر جا کر عزیز مصر کے گھر میں رہے وہاں ایک الگ امتحان ہو گیا کہ عزیز مصر کی بیوی حضرت یوسف علیہ السلام کے محبت میں فریفتہ ہو گئی اور اس نے یوسف علیہ سلاد وسلام کو برائی کی دعوت دی یہ ایک اور امتحان آ وہ تو امتحان تھا جسم کا یہ تو امتحان آ ایمان کا لیکن یوسف علیہ سلاد والسلام کتنے پاتامن انسان تھے اور کتنے آفیف تھے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا مع اللہ معد اللہ اللہ کی پناہ ایسا نہیں ہو سکتا میں بدکرداری کروں میں اپنے دامن کو داغدار کروں میں اللہ کی اتنی بڑی نافرمانی کروں اللہ نے مجھے ایک اچھا ٹھکانہ دیا ان رب یافتہ نامہ سوایا ان لائف اللہ ظالم کو کامیاب نہیں کرتا کیسا ایمان تھا کیسا زبردست پاک دامنی تھی یہ اصل کمال ہے جو اللہ تعالیٰ ذکر فرما رہے ہیں کہ اگر مومن کا ایمان اتنا اللہ تعالیٰ پر کامل ہو کہ شیطان کا بڑے سے بڑا حملہ بھی اسے ایمان سے نہ ہٹا سکے یہ شیطان کا کتنا بڑا حملہ تھا کہ ایک نوجوان انسان غیر شادی شدہ انسان اور اسے ایک عورت دعوت دے اور وہ بھی کوئی عام عورت نہیں خاتون اول ملک کی وزیراعظم کی بیوی اور وہ دعوت دے برائی کی اور کوئی دیکھنے والا روکنے والا ٹوکنے والا نہ ہو اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اگر وہ برائی نہ کرے تو اس میں الٹا جیل میں جائے ہم ہوتے ہم تو, تو کہہ دیتے نا جائے تھے بھائی اگر میں گناہ نہیں کرتا میں جیل میں جا رہا تھا مجھے پھانسی لگ رہی تھی یہ تو میں پھانسی سے بچنے کے لیے میں نے گناہ کیا ہے یہ اس پہ تھوڑی مجھے گناہ ملے گا ہم تو یہ فتوا دے دیتے نا یہی فتوا ہوتا نا عمر بھائی عمر بھائی کہتے ہیں بالکل یہی فتوا ہوتا کہ بھائی میں اگر برائی نہ کرتا میں جیل میں چلا جاتا مجھے پھانسی لگ جاتی مجھے یوں ہو جاتا اور اس کے باوجود ایک انسان کا گناہ سے بچنا اللہ نے جو پوری سورت ذکر کی حضرت یوسف کے تذکرے کیے ان کے ان, ان کی تعریف کی ویسے تو نہیں کی نا پاک پاکدامنی اتنی شاندار تھی ان تمام حالات کے باوجود بھی دروازے بند بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں اس کے باوجود یوسف علیہ السلام نے فرمایا معذ اللہ معد اللہ اللہ کی پنا اللہ کی پنا میں اللہ کا نا فرمان بن جاؤں ان ظالم اللہ ثالموں کو کامیاب نہیں کرتے اور یوسف علیہ السلام باغ نکلے باغ نکلے کہاں نکلتے دروازے بند اس نے پیچھے سے حملہ کیا حضرت کی کمیز پھٹ گئی اور اتنے میں دروازے پہ عزیز مصر سر آ گیا پھر کیا ہو رہا یہ قالت قالتما جزا من آرا دبلی کا سوا زلیخا نے کہا کہ اس نے برائی کا ارادہ کیا تھا میرے ساتھ الٹا الزام لگا دیا کہ یہ مجرم ہے یہ میرے ساتھ زیادتی کرنا چاہتا تھا اللہ تعالی نے وہاں فاسر میں ہے ایک بچے کو گویائی دی اور بات کہتے ہیں کہ نہیں کوئی مشیر تھا بادشاہ کا بادشاہ نے پوچھا بھئی یہ کیا یہ کیا سمجھ نہیں آ رہا تو جواب ملا کہ اگر قمیص آگے سے پٹی ہے فسادہ قط تو آپ کی بیوی سچ کہتی ہے اور اگر قمیص پیچھے سے پٹی ہے تو پھر آپ کی بیوی چھوٹ بولتی ہے آگے سے پٹی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عورت ددکار رہی تھی اور اگر پیچھے سے پٹی ہے تو اس کا مطلب مرد بھاگ رہا تھا عورت پکڑ رہی تھی جب دیکھا گیا یوسف علیہ السلام کی کمی پیچھے سے پھٹی ہوئی تھی نہ بہرحال یوسف علیہ السلام معاملہ عزیز مصر کو پتا چل گیا کہ میری بیوی کا ہے اس نے غلط اقدام اٹھایا بہرحال کچھ زمانے کے لیے یوسف علیہ السلام جیل چلے گئے نہیں ابھی جیل نہیں گئے یہ بات مشہور ہو گئی کہ بھئی عزیز مصر کی بیوی کو اپنے غلام سے محبت ہو گئی اپنے غلام کی محبت میں مبتلا ہو گئی اب عزیز مصر کی بیوی نے چاہا کہ میں اور عورتوں کو بھی بتاؤں کہ ذرا میرے محبوب کو دیکھو تو صحیح وو ساڑا محبوب کیسا ہے اس نے ٹی پارٹی کی بیگمات کو بلایا وہ ذرا کی بیگمات آئی اور جناب دعوت ہوئی یوسف علیہ السلام اس گھر کے غلام تھے قالت خرجہ علیہ کہا یوسف ذرا جاؤ دیکھو تو صحیح کوئی کمی تو نہیں ہے ٹیبلوں پہ فلم نہ ہوں وہ ہمارے پنجاب کے ایک مولوی صاحب ہے وہ کہتے ہیں جب انہوں نے دیکھا تو عورتیں لویا ہو گئی یہ مادا بشارا انہادا اللہ ملکن کری کون کو فرشتہ انسان اتنا خوبصورت اتنا حسین اتنا پیارا اللہ تعالی نے یوس علیہ السلام کو بہت بڑا حسن دیا تھا انسانوں میں سب سے زیادہ حسن اللہ نے حضرت یوس علیہ السلام کو دیا تھا آج بھی شام کی سرزمین دنیا کی حسین ترین زمین ہے اور شام کا حسن مشہور ہے حضرت رجیز علیہ السلام شام کے تھے شام والے بڑے خوبصورت ہوتے انہوں نے کہا یہ اتنا خوبصورت انسان اب زلیفہ کو موقع ملا کالت فضا کن لذیل نفی یہی تو وہ ہے جس کے بارے میں تم لوگ مجھے ملامت کرتی ہو اب تو یوسف علیہ السلام اور پریشان ہو گئے کہ یا اللہ آگے تو ایک زلی دی اب تو زلح کی لین لگ گئی یہ مکہ پھنس گیا اب یوسف علیہ السلام دعا کرتے ہیں ربی احب وی علئی یا اللہ میرے لیے جیل اس سے بہتر ہے جس بات کی طرف یہ عورتیں مجھے بلا رہی ہیں چنانچہ یوسف علیہ السلام جیل چلے گئے کچھ زمانے کے لیے عزیز مصر نے یوسف علیہ السلام کو جیل میں ڈال دیا تاکہ مسئلہ ذرا دب جائے یوسف علیہ السلام جیل چلے گئے جب وہاں چلے گئے تو وہاں بادشاہ کے ایک دو آدمی اور بھی آئے ہوئے تھے ایک بادشاہ کو کھانا کھلانے والا تھا ایک بادشاہ کو پانی پلانے والا تھا ان پر بھی کوئی جرم تھا کہ بادشاہ کے کھانے میں زہر ملا دیے انہوں نے خواب دیکھا اور وہ آئے اور انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام سے کہا ایک نے کہا کہ میں شراب نہ چوڑ رہا ہوں دوسرے نے کہا میرے سر میں روٹیاں ہیں پرندے کھا رہے ہیں آپ ہمیں اس کی تعبیر دیں یوسف علیہ السلام نے کہا کہ دیکھو تم میں سے ایک جو ہے وہ تو بادشاہ کو پانی پلائے گا اور اپنے شکایا پہ برقرار ہوگا اور تم میں سے ایک جو ہے نا سولی پہ چڑھ جائے گا جرم ثابت ہو جائے گا خواب کی تعبیر بتائی جس کے متعلق یوسف علیہ السلام کو معلوم تھا کہ آزاد ہوگا اس سے کہا بھائی بادشاہ سے ذرا ذکر کرنا کہ جیل میں ایک آدمی بلا وجہ پڑا ہوا ہے کوئی اس کی پوچھ پاچھ نہیں ہے یہ اللہ کا بندہ جب گیا تو یہ تو اپنی آزادی کی خوشی میں بھول ہی گیا سات سال گزر گئے تھے کتنے سال اس نے پلٹ کے پوچھے ہی نہیں گیا جیل سے. بادشاہ نے خواب دیکھا مصر کے کہ سات گائیں موٹی ہیں اور سات گائیں پتلی ہیں اور سات خوشے سرسبز و شاداب ہیں اور سات خشک ہیں یہ جو سات تگڑی گائیں ہیں انہوں نے پتلی گائےوں کو کھا لیا اور یہ جو سات ہری بالیاں ہیں خوشب بالیوں سے لپٹ گئی یہ کیا ہے بادشاہ نے اپنے وزارا سے کہا بھائی بتاؤ انہوں نے کہا ازغا سوالا ایسے ہی خیالات ہیں آپ کے کچھ نہیں تعبیرات ہی نہیں تھی اب وہ جو ساقی تھا جو پانی پلانے والا تھا اس کو یاد آ گیا ہو اور بادشاہ سے کہا مجھے اجازت دے جیل میں ایک شخص ہے بڑا نیک ہے بڑے خواب کی تعبیر کا ماہر ہے یوسف صدیق افتنا پہنچ گیا یوسف علی سلام نے اس کو تعبیر بھی بتائی تدبیر بھی بتلائی اور کچھ بھی نہیں کہا کہ اللہ کے بندے میں نے تیرے کو کہا تھا میرا مسئلہ تو نے ذکر ہی نہیں کیا آگے آگے اپنے خواب کے پوچھنے جب جا کے تعبیر بتائی تو بادشاہ نے کہا اتنا سمجھ انہوں نے کہا کہ تعبیر یہ ہے کہ سات سال مصر میں خوب فراوانی ہوگی خوب ہریالی سر سبزی شادابی ہوگی اور سات سال پھر بڑا سخت قہط پڑے گا بادشاہ سے کہو کہ ان سات سالوں میں خوب کھیتی باڑی کرے اور خوب غلہ اگائے اور خوب جمع کرے اس لیے کہ اگلے سات سال میں پورا قحط پڑے گا اور بہت پریشانی ہوگی اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ گندم کے خوشوں میں سے دانے ضرورت کے مطابق نکالو بقیہ جو ہے بالیاں ویسے ہی رکھو اس کو کیڑا نہیں لگے گا کا اتنا سمجھدار آدمی اتنا معبر یہ جیل میں بادشاہ نے اپنا آرڈر دیا کہ بھئی اس کو آزاد کرو جب بندہ آیا یوسف علیہ السلام کے پاس سبحان اللہ یوسف علیہ السلام نے کہا پہلے میرا کیس جو عدالت میں ہے اس کو تو صاف کرواؤ میرا کیس کیا ہے میں کس جرم میں جیل میں آیا ہوں اگر آج میں ایسے ہی چلا گیا تو کل کو تو لوگ تانے دیں گے کہ ہاں یہ وہی یوسف ہے نا جو لڑکی کے کیس میں جیل چلا گیا تھا آج جو ہے جناب ہمیں مسئلے بتاتا ہے اور ہمیں دین کی باتیں کرتا ہے خود تو لڑکی کے کیس میں جیل میں گیا تھا تو یوسف علیہ السلام نے کہا بھئی پہلے میرا کیس تو صاف کراؤ اس کی وضاحت کرو میرا جرم تھا نہیں تھا تاکہ مجھے دین کے کام میں کوئی مشکلات نہ اڑنا تو لوگ تو تانا دیں گے نبی علیہ السلام کو فرماتے ہیں یوسف علیہ السلام کا کیا صبر تھا کہ سات سال جیل میں رہے اور جب آزادی کا پروانہ گیا تو بھی کہا میرا کیس پہلے حل کرو بعد میں نکلوں گا بادشاہ نے فائل منگوائی فائل کھولی کیس دیکھا کہ بھئی یہ عورتوں کا معاملہ تھا اس وجہ سے گئے تھے ان تمام عورتوں کو بلایا اور بادشاہ نے تحقیقات کی تو اس وقت ان عورتوں نے کہا ان تمام عورتوں نے یہ بات کہی کل نہ منسوخ اللہ کی قسم ہم نے یوسف علیہ السلام میں ذرے کے برابر برائی نہیں دیکھی وہ بالکل پاک دامن ہے ہماری غلطی تھی اس کی تو کوئی غلطی نہیں وہ تو پاک دامن انسان ہے اس نے تو کوئی جرم نہیں کیا ہائے ہائے یوسف علیہ السلام نے کہا ابھی کیس کلیئر نہیں ہوا یہ تو سب خواتین کہہ رہی ہیں نا جو مرکزی کردار جو ہیرو ہے ہیرو نے تو کچھ نہیں بولا ایک ہیو ہوتا ہے ہیروئن ہوتی ہیروئن اچھا ہیروئن نے کچھ نہیں بولا قالت عمراۃ العزیز تو وہ بھی زلیخا بھی بول پڑی الس ہس الحق حق واضح ہو گیا انا راوت ہو میں نے اس کو پھسلانا چاہا تھا وہ انہول میں نسا اور یہ بہت سچا انسان ہے اللہ اکبر کیا پاک بازی تھی کیا ایمان تھا کیا تقوا تھا اللہ ہمیں اس کا شر اشیر عطا فرمت اللہ ہمیں ہمارے بچوں کو ہماری بچیوں کو ایسی پاک دامنی اور ایسی عفت اور ایسی طہارت اللہ تعالی ہماری اولادوں کو ہم سب کو عطا فرمت اتنے بڑے کیس میں اتنی بڑی کامیابی کے باوجود یوسف علیہ السلام کی آجیزی اور توازوں کا عالم کیا ہے ظالک لیاما ان نیلم خنہ ان اللہ خاین <الْخَائِنِين> یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے یہ سارا معاملہ اس لیے کیا تاکہ میرے مالک کو پتہ چل جائے کہ میں نے اس کے ساتھ خیانت نہیں کی کہ عزیز مصر نے مجھے اپنے گھر میں رکھا اور مجھے اپنے بیٹے کی طرح رکھا اور مجھ سے بہت محبت کی اور مجھے بہت عزت دی تو میرے مالک کو جب یہ پتا چلتا کہ میں نے ایک شخص کو اتنی عزت دی اور اس کو اپنے گھر میں رکھا وہ ایک مسافر تھا وہ ایک اجنبی تھا ایک دوسرے ملک کا رہنے والا تھا شام کا رہنے والا تھا وہ مصر میں آیا وہ غلام تھا میں نے اس کو خریدا اور میں نے اس کو اپنے بیٹوں کی طرح رکھا اور اس نے اتنا بڑا اقدام میری بیوی پر حملہ کیا تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا میں چاہتا تھا کہ میرے آقا کو پتہ چل جائے کہ میں نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا اور جہاں تک بات ہے پاک دامنی کی وما بر نفس کی انسلا امار تم بسو کمال توازو ہے یوسف علیہ السلام کا کہتے میں اپنے نفس کی پاکی نہیں کرتا میں اپنی نفس کی پاکی نہیں کرتا انفسل امار تم بسو ارے نفس تو برائی کی دعوت دیتا ہے نفس کا تو کام ہی برے خیالات ڈالنا ہے نفس کا تو کام ہی برائی کو برائی کی طرف لے جانا ہے علامہ ما رب ربی مگر جس پہ میرا رب مہربان ہو جائے یعنی کیا کمال ہے اتنے اعلی درجے کے تقوا پر ہونے کے باوجود کیا کہہ رہے کہ یہ سب میرے رب کی مہربانی میرا کوئی کمال نہیں ہے کہ میں اتنا پاک دامن رہا میں بچ گیا زلیخا سے ان عورتوں سے اس گناہ سے اس برائی سے اور میں بڑا متقی ہوں بڑا زبردست نہیں نفس تو برائی کی دعوت دیتا ہے علامہ ما رب ربی مگر وہ جس پہ میرا رب رحم کر یہ میرے رب کی مہربانی ہے کہ اس رب نے مجھے بچایا اب آگے یوسف علیہ السلام کی بادشاہت کا تذکرہ شروع ہوتا جب انسان تقوی کے اس مقام پر پہنچتا ہے پاک دامنی کے اس مقام پر پہنچتا ہے اور اللہ تعالی کی اطاع کے اس مرتبے پر پہنچتا ہے پھر اللہ تعالیٰ کے انعامات کا سلسلہ شروع ہوتے اب آگے یوسف علیہ السلام پر اللہ کے انعامات انشاءاللہ کل بیان کریں گے الحمدللہ رب العالمین نہیں کل نہیں بیان کروں گا کل تو مجھے کہیں جانا ہے کل وعدہ خلافی نہ ہو جانا ممبر پر وعدہ کیا اور کل توڑ دی کل مجھے تراوی کے فوراں بعد چلے جانا ہے کل درس نہیں ہوگا تو پرسو انشاءاللہ زندہ رہے تو پھر دیکھیں گے جو. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم ربنا آتینا فی الدنیا حسنا وفی الاخرہ حسنا وقینا عذاب النار ربنا لا تزخ بعد رحمة انك انت رب نالا تُز خلو بنا بادن من رحم ان تل و حب رب وارحم وانت خیر ورحمان تخیر الرحمین رب خیر الرحمان تخیر الرحمین یا اللہ ہمیں تقوا نصیب فرما یا اللہ ہمیں عفت اور پاکدہ عطا فرما یا اللہ ہم گناہوں سے بچا یا اللہ ہمارے دلوں میں گناہوں کی نفرت پیدا فرما یا اللہ نیکیوں کی تعتوں کی توفیق عطا فرما یہ اللہ ہر قسم کے شر سے فتنے سے حفاظت ہو صلی اللہ ہوتا اعلی خیر خلقی محمد و آلہ و عالی اجمعین و یا اجماعین برحمتی جزاکم اللہ الف